وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل والثغار على من خالف امري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مجاهدين اسلام انصار مهاجرين اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکارو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات اللہ جل جلالہ کا عظیم فضل احسان اور شکر و انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں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 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین سوائے حسنا اور بہترین مثال ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر آٹھ سال کی مختصر سی مدت میں ستائیس مرتبہ بنف سے نفیس بذات خود ستائیس جنگوں میں شرکت فرمائی اور چھپن اور ستاون کے قریب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 جلال وہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں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 وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک ان کے آگے بڑھائے تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا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 روس نے جس وقت اس کے اوپر حملہ کیا تو ایک دن کے اندر وہ سرنڈر ہوا اور ایک دن کے اندر وہ تسلیم ہوا حالانکہ چکو سلوا کیا اور سلاح دیا یہ ایسے ملک تھے جو کہ اپنا اسلحہ تیار کرتے ہیں اپنا بارود تیار کرتے ہیں اور اپنے توپ تیار کرتے ہیں لیکن وہ روس کے سامنے ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکے لیکن اللہ کلشکر طالبان اور مجاہدین روس کے سامنے تقریباً دس سال تک ثابت قدم رہے اور روس کو مجاہد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 اور, اور اگر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 جس کی آرزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ولدین قسم ہے استاد کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے یعنی خدا کی قسم افزو صبی اللہ میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں فوختل پھر شہید کیا جاؤں ثم افز پھر جہاد کروں فوخ پھر شہید کیا جاؤں ثم افز پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں, جاؤں, جاؤں, جاؤں بعض روایات میں چار مرتبہ شہادت کی آرزو آئی ہے فوک تل چار مرتبہ ذکر ہوا ہے میرے دوستو جس میں کی آرزو اور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 ہماری نیت اور ہمارے عزائن اور ہمارے ارادے بڑے ہونے چاہیے ہمارے ارادے غیر متزلزل ہونے چاہیے میرے دوستو نوجوان پیدایوں مجاہدین اسلام و, و مورین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 نہیں ملے گا مگر جیل کی کال کوٹری میں جیل کے کسی کمرے میں جہاں وہ پھانسی کی تاریخ کا منتظر ہوگا خدا کے لیے اس جہاد کے سمرا و فوائد اس جہاد کے نتائج کی حفاظت کیجئے اور خدا کے لیے اللہ سے ہر وقت دعا کیجئے اللہ سے ہر وقت